میرا آپ سے جو سوال ہے وہ آپ کے کل کے بیان کے متعلق چند سوالات ہیں اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس کائنات میں سب سے پہلے تخلیق فرمایا اور یہ کہ کیا آپ کو اللہ تعالی نے اپنے نور سے پیدا فرمایا یا ایک, ایک الگ سے نور پیدا فرمایا اس سے سرکار کی تکلیف فرمائی جزاک اللہ خیر جی حسان رضا بھائی اللہ آپ کو زندگی دے دعائیں تو آپ دیا کریں دعائیں یہ اتنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں تعریف اللہ اور اللہ کے رسول علیہ وسلم وہ ہیں ان کی کرم نوازی ہے تو سب کچھ ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو اللہ جل مج کریم نے کائنات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا یہ تقریباً امت کی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے اور جب تک وہابی مذہب پیدا نہیں ہوا تھا اور وقت تک کسی کو بھی ایسے انحار نہیں تھا بعض اوقات کسی حدیث کی سند پر اعتراض ہو وہ علیحدہ بات ہوتی ہے لیکن نفس مسئلہ جو ہوتا ہے وہ علیحدہ بات ہوتی ہے اگر کتب حدیث پڑھی جائیں تو بے شمار ایسے سائل ہیں خاص کر جامع تربی میں ترم بھی حدیشی نکل کر کے کہتے ہیں کہ اس سندی کا لیکن علم کا عمل ہے لہٰذا کی طرح نہیں دیکھا رہے گا الفی الحدیث رقی کی شرح میں آپ فرماتے ہیں اسی طریقے سے تقریب الراوی شرح تقریب النوی میں بھی آپ نے یہ لکھا اور حضرت علامہ ابن حجر اسکلانی نے نخبت فکر میں اور اس کی شرح میں ملا علی کاری اور دیگر حضرات نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ حدیث کی سند چاہے ضعیف ہو اگر اس کو تلقی بد قبول مل جائے تو اسی سند کی طرف نہیں دیکھا جائے گا جہاں تک آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابل الغلق ہونے کا تعلق ہے اس میں تو ہابی مذہب کوئی بھی اس کا منکر نہیں تھا. سے بھی اس پر دولت کرتی ہیں جیسا کہ کل کے درس میں, میں نے کچھ گزارش صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب پوچھا گیا بس اللہ نبوبہ یا رسول اللہ کے لیے نبوبہ کا اس کے پہلے موسوخنا ضروری ہے صف موسف کی موسوف نہ ہو تو صفت نہیں پائی جا رہی اصل آپ کسی جانور کی یا انسان کی صفت صف میں فلاں عالم ہے ارے پہلے وہ جسم تھا اور عالم بنانا پہلے عالم نہیں عالم پہلے ہو اور آدمی پیدا بار ہو پھلی گوشت بعد میں ہو یہ نہیں ہو سکتا تو نبوت نبیوں ہونا صف ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ کون تو نبی میں اس وقت ندی تھا یعنی نبی سے پہلے صفت سے پہلے مصروف مصرف تھے تو اس کے بعد ان کو صفت نبوت ملی اب کب ملی جب آدم علیہ نے بلا تسلیم ابھی روح اور جسد کے درمیان سے اس سے پہلے ویر مایا میں نبی تھا اور بالخصوص میراج کی جو احادیث ہیں ان میں بھی اقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ سارے کے سارے جو ہیں یعنی کیا حدیث اقا کریم سے پہلے تھے یہ ان احادیث میں بے شمار چیزیں ہیں ابھی سے جو ہے وہ مشہور ہے علماء اہل سنت نے تو اس لکھا ہی اس, سے اس کے ساتھ ساتھ علمائے دیوبر میں سے مول اشرف علی تھانوی نے نشوقی کی پہلی اور دوری جلد پہلی دوسری فصل جو ہے وہ اسی بارے میں رکھی ہے مول مغدر سندیو بندی کے خطابہ ادویہ میں بھی آتا کریم صلح صلح کو آرک مانا الخلق اور بخاری حدیث نقل کی گئی اسی طریقے سے مولوی کشمیری کے رفظہ ٹھک چکے اس میں بھی وہ کریم کو خلق مانا مول مغود سندیو بندی کے والد مول ذرقار دیوبندی شیخ العدیث دارالم دیوبند اس کی کتاب ہے ال علم الوائل اس میں بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اول الخل ماننا صاحبی اسماعیل نے یا کروزہ میں اول ما خلق الحری کو تسلیم کیا اور لکھا اسی روکے سے خود کے دیگر بے شمار علما کرام نے بلکہ مولوی عبدالحق مولوی سرفراز گٹڑی اس سے پہلے کسی نے آرا کریم کے نور ہونے کا انکار نہیں کیا بغابیوں میں مولوی سدیپ الحسن بالوی نے اشمامت العمبریا میں آقا کریم کے کو تسلیم کیا علامہ کمار نے حجیت اور اگر سنت کی طرف جائیں تو وہ تو ایک جن غفیر ہے مغد سین کا جنہوں نے علیہ وسلم کو اول الق ماننا ان کا احساس کرنا گرنا ناممکن ہے اب وہ جو میں کل بھی کلیاں پہل بھی کئی مرتبہ کہ حدیث میں جو من ہی کے الفاظ ہیں تو من کبھی نہیں ہے کہ نور کا ٹکڑا ہوا ترین صلی اللہ تعالی وسلم بلکہ من تشریف کا ہے جیسا کہ اللہ جلدی میں نے عزرت آدم میں اپنی روح کی تو کیا اللہ کی بھی روح ہے اور کیا اللہ نے روح حضرت پیار میں پھونک دی تو خود بے روح رہ گیا معذلہ یا کچھ رو پھوکی اور کچھ بچالی لی یہ سب کفر ہے تو جیسے یہاں مل تشریفیہ ہے وہاں حدیث یادو نے بھی نور ربیع کا مل نور ہی یہ مل تشریفیہ ہے کہ اللہ جہ مج الکریم نے اپنے نور سے وہ نور نوری یعنی اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کیا اس سے کوئی حصہ بنایا ٹکڑا بنایا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے کُل احد اس سے ہے کوئی نہ وہ کسی سے ہے لہذا اس کا ٹکڑا ہونا یا اسے کسی چیز کا پیدا ہونا یہ بل غلط ہے الکے اس کا عقیدہ رکھنا کپڑ ہے آقا کریم صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے پیدا کردہ نور ہیں عطا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اللہ عید الکنے پیدا کیا جا جتنے نور ہیں سب اللہ کے ہیں چاند کا نور بھی اللہ کا سورج کا نور بھی اللہ کا یا بجلی کا نور بھی اللہ کا یہ کائنات میں جو بھی اللہ نور اسلام آباد والی نور اللہ ہی بلکہ وہ مبر ہے تو چاند کے سورج کو اللہ کا نور کہیں تو کبھی کس نے شیرک کا فتوا نہیں لگایا سورج کے نور کو اللہ کا نور کہیں تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا قرآن کے نور کو اللہ کا نور کہے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن جب نبی کے نور کو اللہ کا نور رہتے ہیں سب نور علاقے اللہ کے حضرت نیا محمد بٹ شرحم صلی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رشفی ملیا موسا موسانو کو دورو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہے لیکن اللہ کا حصہ ٹکڑا باز یہ نہیں ہے اللہ تلّہ کریم نے ایک نور پیدا کیا اور اس کو کہا کون محمد تو محمد ہو گیا پھر اسی نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا یہ انسان کا دیکھنا یہ انسان کا سوچنا یہ نورے مسترا ٹکڑا ماننا یہ غلط ہے بلکہ کفر ہے نور مخلوق ہے حکاق کریم, کریم نے آپ کے نور کو پیدا کیا